Oh, shit. Healthy The cage is hidden in each temple also So سلاتو وسلام اعلی رسول اللہ آج ایک حدیث پڑھیں گے ہم اور اس کے بارے میں ایمان کا سبق جو ہمیں اس سے ملتا ہے اگرچہ نہ جانے کتنے نکات ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی حکمتیں کس کس زاویے سے اللہ تعالیٰ کی وحی میں موجود ہوتی ہیں جس قدر اپنی معرفت ہے ہم اس قدر تو اس سے فائدہ حاصل کریں شاید کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نجات کا سامان کر دے کیونکہ یہ مہینہ ذو الحج کا پہلے دنوں کا ہے یہ وہ دن ہے کہ جن میں کیا گیا عمل سارے سال میں تمام دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل ہے حت کے رمضان کے آخری عشرہ میں جو ایام ہے ان سے بھی یہ ایام افضل ہیں یہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے تو یہ ایک حدیث ہے اس کے بعد اس سے مختلف فائدے ہم حاصل کریں گے یہ سن لیں کہ ہماری سب سے قیمتی اس دنیا میں بھیجے جانے کے بعد ایمان ہے جسے احساس ہو جائے وہ اس کی ہر وقت رکھوالی کرتا ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ باڈی بلڈر لوگ ہیں ان کو اپنے جسم کی نعمت کا احساس ہو گیا تو یہ اس میں حد سے بڑھ گئے اور ہر وقت کھانے پینے میں احتیاط سونے جاگنے میں اور اپنی عادات میں کہ کسی طرح سے وہ خاص ایک جو حسن ہے اس کے درجے سے نیچے نہ چلے جائے تو دنیا میں اہل ایمان وہ خوش قسمت ہے سب سے بڑھ کر اس بات کا احساس ہے کہ ایمان وہ نعمت ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور یہی انہیں جنت میں لے جانے والی ہے جہاں سے ہمارے بابا اور اماں نکالے گئے تھے اور وہی وہ ہمارا ان شاء اللہ تعالی ہم نے اسی کو ہدف بنایا ہوا ہے اور اس کی طرف زندگی کی گاڑی رواں دواں ہے یہاں تک کہ یہ اللہ کے حکم سے رک جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے آمین یہ باب ہے الغنائم لاجی خاص خاصتاً یہ غنیمتوں کا مال جو ہے جہاد کے کتال کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے یہ خاص طور پر اس امت محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا حدیث وبی روی اللہ تعالیٰ ہو یہ میرے ہاتھ میں لولو مرجان ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایات ہیں جن کے بارے میں ابن حجر یہ کہتے ہیں چودہیں جلد میں رحمہ اللہ کہ جو روایات بخاری اور مسلم دونوں میں متن کے اعتبار سے مشترک ہوئی ان روایات کا درجہ علم کو پہنچتا ہے یہ ایک علم اصطلاح یعنی وہ علم کا فائدہ دیتی ہے زن اس میں نہیں ہے وہ اس طرح سے یقینی اور قطعی ہے جس طرح کے قرآن کی آیات ہے وہ ایسی پکی ٹھکی اور تاریخی طور پر ثابت شدہ بات ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ وہ حدیث ہے تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزہ نبی المبیا میں نے چاہ تھا کہ فوٹو کاپی کر دو سب ادیثوں کی جو میں نے پڑھنی ہے مگر بس وہ فوٹو کاپ کی وجہ مشین خراب تھی اب آپ غور سے سنیں تو انشاءاللہ خاصا فائدہ ہوگا نبی علیہ اس سلاح تو اسلام کہ ایک نبی نے غزہ نبی لمبیا انبیاء میں سے ایک نبی نے غذبہ کیا اللہ کے راستے میں جنگ کی یہ نبی یوشا بن نون ہے علیہ سلاد وسلام کیونکہ حدیث صحیح سے بخاری سے یہ ثابت ہے کہ کسی کے لیے سورج کبھی رکا نہیں ہے سوائے یوشا بن بندون کے علیہ سلاد وسلام اور انہوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا اس کو چھڑانے کے لیے اہل ایمان کو واپس دلانے کے لیے اور اریحہ کا نام بھی آتا شہد اریحہ اور بیت المقدس ایک ہی نام ہے اریہ کو قریب کا شہر ہے کہا میرے ساتھ کوئی وہ شخص نہ جائے جس کا نکاح ہو چکا ہے اور بیوی کی رخصتی کے انتظار میں ہے کہ اس کا نئی دلہن کے ساتھ ملاپ ہو وہ میرے ساتھ نہ جائے تاکہ اس کی توجہ خالص جہاد کی طرف رہے کچھ قدر شرائط تھی پہلے ورادن بنا بوتن نہ وہ جائے جس نے گھر یا دھر بنایا اس کی بنیادیں رکھ دی اور ابھی تک چھتیں نہیں ڈالی چھت نہیں ڈالی وہ چھت ڈالے تاکہ اس کا دھیان اس طرف نہ رہے ورا اہادن اس طرح غن اور خالفات و تجر نہ میرے ساتھ وہ کوئی جائے جس نے بکریاں خریدی یا اونٹ وغیرہ کوئی جانور خریدے اور ان کے وضع کرنے کا وقت قریب ہے کہ وہ بچہ دے تو وہ اس وقت تک انتظار کرے میرے ساتھ غزبے میں نہ جائے یعنی پوری طرح متوجہ جو شخص ہے جہاد کی طرف قتال کی طرف اور اللہ تعالی کے راستے سے جسے کوئی چیز دوسری طرف کھینچنے والی نہیں ہے وہ میرے ساتھ جائے فغزا تو انہوں نے غزوہ کیا فدنا من الکریتی سلاد العصر جس کریا پر غزوہ مطلوب تھا جیسے کہ حدیث میں آیا بیت المقدس تھا اس کے جب قریب پہنچ گئے تو یہ اثر کا وقت تھا اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا یعنی تھوڑا وقت دن کا باقی رہ گیا تھا اور قریبا یہ اثر کے قریب کا وقت تھا فقال علی یہ نبی علیہ سلاد السلام نے سورج کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کا معمور اے سورج تو اللہ کی طرف سے حکم پر چلنے والا ہے تو حکم کا بندہ ہے وہ اعلیٰ اور میں بھی حکم پر چلنے کے لیے اس دنیا میں مبوس کیا گیا ہوں مجھے بھی حکم ماننا ہے اللہ عماینا اللہ اس کو روک دے یہیں پر رک جائے فہو بھی سچ سورج رک گیا روک دیا گیا مالک کی طرف سے حتہ فتح اللہ علیہ حتیہ کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کو مکمل کر دیا فجمع علغ تو انہوں نے غنیمتوں کے مال کو جمع کر لیا لتا اکولہ تاکہ آگ آئے اور ان مال غنیمت کو کھا جائے یہی پہلے دستور تھا مال غنیمت حلال نہیں تھی فلم تک ام آگ نے اسے نہیں کھایا مال غنیمت کو فکر لا افی گم نبی نے کہا علیہ سلاۃ اسلام کہ تم نے خیالت کیے چوری کیے مال غنیمت میں سے فل یوبا قبیلت رجل ہر قبیلے کا ایک شخص میرے ساتھ کر بیٹھ کرے اور غالباً یہ سردار تھا ہر سردار نے قبیلے کے بیٹھ کی ایک قبیلے کے سردار کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا تو فقلا رفیق کیا تمہارے اندر خیانت اور چوری ہے فل یوبا یا تیرے قبیلے کے سب آدمی میرے ساتھ ایک ایک کر کے بیٹھ کرے وعدہ وہ پھر ایک سر لائے جو گائے کے سر کے برابر سونے کا بنا ہوا تھا یہ انہوں نے چوری کیا تھا وہ لا کر انہوں نے رکھ دیا فجا نار آگ آئی اللہ ہمارے اللہ نے ہماری کمزوری کو دیکھا اللہ تبارک مطالعہ نے ہمارے عجز کو دیکھا عجزی کو دیکھا اور ہمارے لیے یہ حلال کر دی یہ پہلی امتوں میں موجود ہے یہ قرآن کی آئے ہے ایک نمبر عمران قالو یہ تاثر جنہوں نے کہا نبی علیہ السلام سے, اللہ نے ہمارے سے یہ وعدہ لیا ہے جسے آگ آ کر آسمان سے کھا لے کل ان سے کہیے نار مجھ سے پہلے رسول آ چکے <سَادِقِين> ہو؟ جھگڑ لوگ کبھی ایمان نہیں لایا کرتے آسمان کی نشانی سے صرف یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کا بڑھ جاتا ہے قلبی جیسے ابراہیم نے کہا علیہ السلاق وسلام اور جو اہل قبر ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کو کوڑا برستا ہے اور یہ پہلے سے بھی زیادہ راندہ درگاہ ہو کر عذاب میں پکڑ لیے جاتے کیونکہ اب اللہ مہلت نہیں دیتا جس وقت آسمانی نشانی آ جائے پھر محلت نہیں ملا کرتی جیسے یہ عیسیٰ علیہ سلاط و کی قوم نے مانگا اور کہا کہ اللہ کو کہیے اے عیسا علیہ سلاط و کہ ہم پر وہ خان نازل کرے کھانا کھانے کے لیے بہترین دفتر خوان تک سجا ہوا تو اللہ نے, کہا جب علیہ نے دعا کی قال اللہ اللہ نے فرمایا علیکم. میں تم پر نازل تو کر دیتا ہوں وہ خان وہ کھانا لگا لگایا بعد من پھر اس کھانے کے نازل ہونے کے بعد آسمانی نشانی معجزہ اسی کو کہتے ہیں. موجزہ آجز کر دینے والی نشانی جس کو نہ تو اللہ کے سوا کوئی لا سکے اور نہ مخلوق اسے مٹا سکے وہ نشانی جب یہ نشانی آ کھانا آسمان سے نازل ہو گیا اور پھر اس کے بعد کفر کیا گیا وزم بن اللہ نمید پھر میں وہ عذاب دوں گا کہ میں نے جہانوں میں کبھی کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اللہ تبارک و تعلی نے اس کے لیے غنیمت کے مال کو حلال کیا اس لیے کہ اس میں راف ہے کمزوری ہے اور اس لیے کہ اس میں آجزی ہے عجز ہے یہ عجز وہ نہیں ہے جو اللہ کے سامنے آج بھی ہے یہ وہ عجز مراد ہے کہ جس وقت ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں کمزور سمجھ کر اللہ کے راستے میں اٹھنے سے رک جاتا ہے یہ وہ ہے نا ناپسندیدہ عجز تو اس سے ایک بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزوری ہے نہیں امت میں ہر طرح کے لوگ ہیں اس میں سابقون البلون بھی ہیں اس میں المقتصدون بھی ہیں اور اس میں المتسر بھی ہیں یہ متصرون کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہے ان کے لیے سہولت ہو انہیں غنیمت ملے غنیمت کے فائدے ملے اسلام کی شان و شوکت کی وجہ سے وہ اسلام کے ساتھ جڑے رہے جیسے کہ تعلیف کل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فتح مکہ کے دن لوگوں کو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مٹھیاں بھر بھر کے دیا یہاں تک کہ انصار میں بعض نوجوانوں کے منہ سے یہ نکل گیا کہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے یعنی کل تو یہ کافر تھے اور ہم ان سے لڑتے رہے اور سارا مال ان کو دے دیا گیا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ میں جمع کیا یہ صحیح روایات ہیں بخاری کی مسلم کی اور جمع کر کے تمام انصار کو کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے انصار کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کسی نے پہنچائی کہ اللہ نے آسمان سے پہنچا کہا تم میں سے کچھ لوگوں نے کہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سمجھدار نے نہیں کہا معلوم ہے جن کو معرفت حاصل ہے ان کے لیے قرآن و سنب کے دلائل کافی ہیں آسمان سے کوئی معجزہ عجز کر دینے والی اور نشانی آئے یا نہ آئے آ جائے تو ان کے ایمان میں اور دلا ہوتا ہے نہ آئے تو بھی وہ ایمان پر قائم رہتے انہوں نے کہا ہم میں سے کسی سمجھدار نے یہ بات نہیں کہی نوجوانوں کی بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات پر انہیں نصیحت کی اور وہ لوگ اس پر راضی ہوئے کہ لوگ مال لے جائیں اور وہ اللہ کے رسول کو لے کر مدینے میں چلے جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے آپ کا نہ آنا یہ امت کی افضلیت ہے ایک اعتبار سے امت کے داس اور امت کی کمزوری اور عزم کا خیال رکھا رب الجلال جلال والاکرام نے اپنی رحمت خاص کے ساتھ اس امت کے لیے غنائم کو حلال کر دیے مال غنیمت کو تاکہ کمزور لوگ جڑے رہے اسلام کے ساتھ ٹوٹ نہ جائے اور مال غریمت جب مکہ کے نئے نئے مسلمانوں کو ملا اس کو تالیف کلب کہتے ہیں انہیں فتو قلو بھی کہتے تعلیف قلب کے لیے کہ وہ جڑے رہے وہ خوش ہو گئے اور اسلام میں داخل رہے یہاں تک کہ ان کا اسلام پختہ ہو جائے ایسے ہی ہوا کرتا ہے یہاں تک کہ قبیلے نے آ کر کہا ابو ابوداود کی صحیح روایت کہ ہم اسلام ڈائیں گے مگر زکات نہیں دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا کیونکہ بہت غریب تھے زکوات دینے کے قابل نہیں تھے وہ ڈرتے تھے کہ اسلام شاید سب پر زکوٰۃ فرض کر دیتا ہے اور گھر کے مال کھانے پینے کے بھی لے لیتا ہے یہ غلط فہمی تھی تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدون اذا اسلم جب اسلام لائیں گے خود زکوۃ دیں گے یعنی اسلام پختہ ہو جائے گا ایمان جڑ پکڑے گا پھر خود بخود تقاضے ظاہر ہوں گے عمل کی شکل میں تو یہ ایک انداز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہر قسم کے شخص کے لیے گنجائش یہ دین چونکہ آخری دین ہے یہ شریعت چونکہ آخری شریعت ہے اس میں ہر شخص کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دین حنیف ہے دین سمہا اس میں گنجائشیں اور آسانیاں ہی یورید اللہ بکم السفید بکم العسف ایماندار وہ بھی ہوئے کہ ایک وہ وقت تھا عجیب وقت تھا احد کے دن جبکہ درہ سے لوگ کھسک گئے درہ سے کھسکنے کی دیر تھی کہ خالد حالدن ولید نے جو سخت کافر تھے حملہ کیا اور مسلمانوں کے پاؤں وہ کھڑ گئے ستر شہید ہوئے جن میں سے دس تو وہ تھے بلکہ نو آدمی وہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک کر کے قربانی دیتا رہا مارے گئے اور ابو دجانہ اس طرح کھڑے تھے کہ اپنی پیٹھ پر تیر لے رہے تھے نبی علیہ سلاح کے لیے ڈھال بنے تھے ابو طلحہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا ہوا تھا عجیب منظر تھا اس وقت جان فشانی کا اور جاں بازی کا اس حال میں ایک آواز سنائی دی شیطان نے آواز لگائی کہ محمد قتل کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس بن نذر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ, سم رضی, اللہ تعالی عنہ سم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کان میں جب یہ آواز پڑی ظہر ہے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہوا ہوگا ابھی تو دعوت اپنے کمال تک نہیں پہنچی تھی عہد کا دن تھا کیسا عجیب امتحان ہے ایمان کا کہ یہ آواز لگائی گئی کہ اللہ کے رسول قتل کر دی گئے سنگند انس بن نظر گزرتے ہیں کچھ صحابہ کو دیکھا ہتھیار پھینکے ہوئے اور کھڑے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا کہا کیا ہوا اور کوتلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام و السلام کو قتل کر دیا گیا تو انس کیا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہتے ما تس نہ باد تم اس کے بعد زندگی کو کیا کرو گے قومو اٹھو اور قتل ہو جاؤ جیسے وہ جس راستے میں قتل ہو گئے تم کیوں قتل نہیں ہو جاتے اس کے بعد آپ کا سامنا ہوا سعد بن معاذ سے رضی اللہ تعالیٰ جو انصار کے سردار تھے کہتے سعید مجھے کے اس پار جنت کی خوشبو آ رہی ہے یہ ایمان کا امتحان سب سے بڑا ہے کے ایمان سے جیتی جاتی ہے اسلحہ سے نہیں جیتی جاتی یہ وہ لوگ تھے جو دلائل کی بنیاد پر اسلام کو پہچان چکے تھے موجزہ اللہ کی نعمت ہے موجود آج بھی آئیں گے ظہر ہے کہ جس وقت مہدی قیادت کر رہے ہوں گے اور اللہ تعالی مہدی کے مہدی ہونے کے لیے کہ یہی جماعت حق کا یہ موجہ برپا کرے گا کہ زمین میں لوگ دھسا دیے جائیں گے جو مہدی پر بھیجے جائیں گے مدینہ سے سب کے سب دھس جائیں گے وہ پوری کی پوری فوج دھنس جائے گی ایک شخص بچے گا جو آ کر اطلاع دے گا کہ سارے لوگ دھس گئے یہاں تک کہ ان کے ساتھ چلنے والے مسافر بھی دھس جائیں گے یہ مہدی کے لیے مہدی ہونے کی ہدایت یاب ہونے کی اور وہی مہدی ہونے کی جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ایک آسمانی نشانی ہوگی ایک موجزہ ہوگا پھر ان کی بیت پر لوٹ ٹوٹ پڑیں گے اور پھر باقی واقعات برپا ہوں گے مگر یہ اللہ کی حکمت کے تقاضے ہیں جب وہ چاہتا ہے ایسی نشانی برپا کرتا ہے ورنہ اہل ایمان کا امتحان وہ ان آیات کے ساتھ اور اللہ کی بینات کے ساتھ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کے ذریعے انہیں دی گئی جن میں اللہ کے رسول کو پہچاننے کے لیے کوئی ایسی نشانی نہیں ہے جو باقی چھوڑی ہو یہ انس بن نظر کا حال ہے اس کے بعد میں ایک اور واقعہ پڑھتا ہوں جہاں ہمیں ایمان کا زبردست سبق ملتا ہے یہ ہے وہ واقعہ جو کہ حدیبیہ کے صلح کے وقت بھرپا ہوا امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا امتحان تھا اتنا بڑا امتحان تھا کہ شاید اتنا بڑا امتحان اس سے پہلے اور اس کے بعد نہ ہوا ہو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ سفاگر نکال ہے یہ وہ دل تھا کہ مسلمانوں کے پاس ایک لشکر موجود تھا بہت بڑا لشکر اور وہ ادیبیہ کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی نیت کر رکھی تھی اور نبی کی نیت علیہ سرات و سلام کوئی معمولی بات نہیں سب لوگ خوشی خوشی اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے تھے ایک بڑی جماعت تھی کتال کے قابل تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس خیال سے بیت بیت اللہ کے تقدس کی بنیاد پر کہا کہ آج جو بھی شرائط وہ مجھے پیش کریں گے کہ مجھے بیت اللہ کی زیارت کی اجازت ملے ہمیں عمرہ کی اجازت ملے میں وہ شرائط قبول کروں گا معلوم ہوا کہ اصلاً اسلام میں جو مطلوب ہے وہ اللہ کی عبادت ہے بیت اللہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنا اور بیت اللہ کے تقدس کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرائط قبول کی اور مانی جو کہ حقیقت میں بعد وقت گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑی فتح مگر اس وقت وہ ایسی عجیب شرائط تھیں کہ صحابہ رضوان اللہ علی ہل کر رہ گئے ہلا مارے گئے مارے ان صاحب پر یہ صرف اور صرف نبی علی سلا بیت اللہ کے تقدس کی بحالی کے لیے قبول کی تھی معلوم ہوا کہ اللہ کے شائط اور ایک اللہ کی عبادت یہ اصلا مطلوب ہے جہاد سے جہاد سے صرف لڑنا مارنا مروانا یہ مطلوب نہیں ہے اسی لیے ابو بصیر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں علم برکت دے ان کی یہ اصطلاح مجھے بڑی پسند آئی کہ الجہاد لغیرہ لالی ذاتی جہاد کتا کرنے کے لیے فرض نہیں ہوا دعوت کو بلند کرنے کے لیے فرض ہوا ہے اس لیے اگر دعوت کے مد نظر آپ کو کہیں کتاب سے ہاتھ کھینچنا پڑتا ہے تو آپ کو اپنا ہاتھ جو ہے وہ خالی کرنا ہوگا اس لحاظ سے یہ وہ دن تھا عجیب دن تھا شرائط کیا تھی شرائط دیکھیے جب معاہدہ ہو رہا تھا تو لکھا گیا کیا لکھا پکا تبا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بخاری ہے مسلم کی روایت ہے لکھا گیا محمد الرسول اللہ کی طرف سے معاہدہ فقر المشرقن خود تھے لا تخت محمد محمد نہ لکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت رسولاً اگر تو رسول ہوتا لم نقاتل تو ہم تیرے تیر قتال نہ کرتے کس قدر توہین ہے کس قدر جلا دینے والے الفاظ کس قدر غصے میں لانے والے الفاظ فکال علی, علی جن علی لکھ رہے تھے رضی اللہ تعالی علی کو کہا ام علی اس کو مٹا دو رسول اللہ کے لفظ کو صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم اے اللہ رسول میں نہیں مٹا سکتا یہ نافرمانی نہیں ہے اب کوئی کہ علی رضی اللہ تعالی علیہ کا حکم نہیں مانا علی کی استطاعت جواب دے گئی رضی اللہ تعالی نبی کی محبت اور اللہ پر ایمان جو سینے میں کھول رہا تھا اس نے علی کے ہاتھوں میں جنبش ختم کر دی علی نے مجبوراً یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ میں نہیں مٹا سکتا ہُو رسول اللہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے بعد کیونکہ آپ تو ان پڑھ تھے یہ آپ کی بہت بڑی خوبی تھی اور بہت بڑی نشانی تھی اللہ کی آپ نے اس کو خود مٹا دیا اور اسی پر ان سے سلانامہ طے ہوا اور کہا کہ اللہ کی قسم اللہ جانتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ بے شک نہ مانے اس کے بعد یہ سلانامہ ہوتا ہے اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی جن کا نام میرے ذہن سے اس وقت معاف ہو چکا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ صلح نامہ جس وقت ہوا حال یہ ہوا کہ ادھر صلح نامہ ہو رہا ہے ادھر ابو جندل جو ہے وہ کہیں جیل سے نکل آئے سہیل کے بیٹے جو کہ صلح نامہ کر رہا تھا کفار کی طرف سے دستخط ہونے والے تھے کہ ابو جندل آئے زخموں سے چور ہے اور سنگلیوں میں جکڑے ہوئے ہیں گسیٹ کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کس طرح لائے اور مسلمانوں کے سامنے لا کر پھینک دیا اور کہا مجھے ان کے پاس چھوڑ کر جا رہے مار مار کے اس کا حشر کیا ہوا مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ یہی ان کا مطالبہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے کہا مشرقی مکہ سے کہ ابو جندل کو دے دو ہمیں انہوں نے کہا نہیں یہ تو تمہاری معاہدہ کی پہلی خلاف ورزی ہوگی یہ چھوڑنا ہوگا تم نے معاہدہ کر لیا ہے کہ جو ہماری طرف سے تمہاری طرف آئے تم اسے واپس کرو گے اور جو تمہاری طرف سے آئے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے اس کو واپس کرنا ہوگا اس وقت مسلمانوں کے سینے پر نشترے چل رہے ہیں وہ ابو جندل کا نظارہ دیکھ نہیں پا رہے تھے عمر رضی اللہ تعالی نے تاریخ میں آتا ہے کہ ابو جندل کے قریب سے گزرے اور اپنے تلوار کے دستے کو ان کے قریب کیا اور اشارہ کیا گویا کے کہ ابو جندل اس تلوار کو کھینچ لے اور ان کے باپ کے بارے میں کہا کہ مشرق کا پھول کتے کی طرح ہے مگر ابو جندل میں یہاں ہمت نہیں تھی یا انہیں خیال نہیں آیا غرض ہے کہ ابو جندل کو بھی دوبارہ گھسیٹ کر وہ لے گئے اس حال میں مسلمانوں نے جب یہ معاہدہ کیا اور یہ طے ہوا کہ آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے عمرہ کے لیے اور تلوار میان میں رکھتے ہوئے عمرہ کریں گے تو اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ کوئی فجاء عمر بن عمر خطاب آئے نبی علیہ کے پاس یہ پوری جماعت پر آزمائش تاریخ پوری جماعت کو کوئی آسمانی نشانی نہیں بھیجی گئی یہاں پر اللہ تعالی نے کوئی ایسی مدد نہیں بھیجی جو کہ اس خاص آیت کے مفہوم میں ہو کہ کفار سارے کے سارے اپنی اس کرتو کی وجہ سے بندر بنا دیے جائے جائیں یا زمین میں دھنس جائیں اللہ نے کوئی نشانی نہیں بھیجی نبی علی سلاۃسلام کی اس توہین کے بعد بھی کہ اگر تجھے اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو تیرے ساتھ کتاب کیوں کرتے فجا عمر عمر آئے رضی اللہ کال یا رسول اللہ حق الباطل کیا ہم حق پر نہیں ہیں اللہ کے رسول کیا وہ باطل پر نہیں ہے فکالا بلا کہ بالکل ہم حق پر, پر. ہیں وہ ہمارے مرنے والے جنتی ہے اور ان کے قتل ہونے والے اللہ کے راستے میں ہمارے قتل ہونے والے جنتی اور اللہ کے راستے کے خلاف نکل کر قتل ہونے والے جھنڈ میں کالا ما نوتی اور ہم پھر کس بات پر یہ دنیا دنیا کہتے ہیں کہ وہ واہدہ اور وہ طریقہ اور وہ بات جس میں آدمی کی دنیا میں بےزتی ہو پھر ہم بھی یہ بےزتی والا معاہدہ کیوں جو, جو ہے دیے جا رہے ہیں لما یہ تم اللہ بین بہن ہوں کیا ہم لوٹ جائیں گے اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا تو کون حق اور کون باطل ہے ابھی اب تو فیصلہ کن ما مار کا نہیں ہوا نبی علیہ الخطاب اے خطاب کے بیٹے انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ آبادا اور اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا تو کیوں ایسے سوال کر رہے فن تعالیٰ کا عمر اللہ ابی بکر اب عمر تو ابھی بھی جو سینے کے اندر ایک بیتابی ہے اس نے بیٹھنے نہیں دیا وہ ابو بکر کے پاس گئے <لِنَّبِيَّة> اب ابو بکر کا ایمان دیکھیے سوال, سوال کیے تھے اب صدیق کا جواب سنیے اِنَّهُ رسول اللہ عمر و اللہ کا رسول ہے الفاظ بھائی نہیں جو رسول اللہ کے الفاظ اللہ اسے کبھی ضائع نہ کرے گا سورت الف اس پر سورت الفتح کا نزول ہو گیا آخری ہا پوری سورم و بار کا فقال عمر عمر نے کہا یا رسول اللہ خن ہوا یہ سط ہے جو آپ نے کال الام کہا ہاں یہ ہے اللہ کی طرف سے تو یہ ایمان کے ساتھ جیتی جانے والی جنگیں ہمیں یہ سمجھ دے رہی ہیں کہ جس وقت ہاتھ کھینچنے کا حکم ہے تمہیں ہاتھ کھینچنا ہوگا جذبات تمہیں خا... پھاڑ رہے ہوں تمہیں جذبات کے ہاتھوں میں بہنا نہیں ہے تمہیں اللہ کے رسول علیہ سلاد و کی شریعت پر جمے رہنا ہے اور چمٹنا ہے اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبوس کیا علیہ سلاد و اب ایک واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے میں یہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں نو سو صفحے پر یہ دجال کا معاملہ ہے اس میں بھی اللہ تبارک و رہا چونکہ اس کا دھوکہ شاید عام جو دجاجلہ ہے اس وقت ان سے بہت بڑھ کر ہے ہم تو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا دجل ہو رہا ہے اس وقت جو ہو رہا ہے مجاہدین کو بدنام کیا جا رہا ہے ان پر جو ہے گندے سے گندے الزامات انسانوں کو قتل کرنے کے بچوں کو عورتوں کو اور بحشی ہونے کے لگایا جا رہا ہے بہت بڑا دجل ہے نہیں دجال اتنا بڑا دجال اکبر دجل دجل دجل دجل دھوکے کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ نے لے کر نبی علی سلاسلام تک کوئی بھی ایک مبوس نہیں ہوا جس نے اپنی قوم کو کان دجال سے نہ ڈرایا ہو اللہ خبردار یاد رکھنا کہ وہ کانا ہے رب لئی سب آبر اور تمہارا رب کانا نہیں ہے فِرُ اللَّهِ <مِن> اسی سے علماء نے ثابت کیا کہ لائقوب کا پھر اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے بخاری اور مسلم کی دجال اکبر کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جس سے چاہے وہ کر دے معلوم ہو کہ دجال کی پہچان قرآن اور حدیث کے ساتھ یہ کسی کسی کا کام ہے افسا الاولون کا کام تو اللہ نے آسان کر دیا اور کاریہ اور غیر کاریہ مومن پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو سب کو یہ لکھا ہوا نظر آئے گا اور ایک افسا بکون ال میں سے ایک کا واقعہ سنتے جائیے وہ بھی ہوگے جو دجال کو پہچانے کے دلائن کے ساتھ اور اس کے سامنے جا کر بات کریں گے ہر شخص کی یہ ضرورت نہ ہوگی نہ اس کی اجازت ہے دجال کے سامنے پیش ہونے کی اجازت نہیں بلکہ ایسے فتم سے دور رہنے کا حکم ہے یہ ایک شخص ہے جو ایمان دیا گیا ہے کہا کہ دجال ہر شہر میں پھر جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے اس میں اس کے لیے داخلہ اللہ ممنوع کر دے گا ہر راستے پر مدینہ کے اس دن آٹھ راستے ہوں گے آٹھ کے آٹھ راستوں پر فرشتے ننگی تلوار لیے کھڑے نظر آئیں گے اسے اور یہ واپس چلا جائے گا پھر مدینے کے باہر ایک میدان میں یہ ٹھہرے گا فیحج یوم رج فہراس اس کی طرف ایک شاہ ایک جوان نکلے گا جیسے دوسری روایتوں میں آتا ہے کیا وہ خوش قسمت ہوگا یہ خیر الناس ہے لوگوں میں سب سے اچھا آدمی ہے ایک تم لوگوں دیکھتے ہو کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں پھر میں اسے زندہ کروں پھر مجھے رب مان لوگے ہر تشکو نسل امر پھر کوئی شک رہے گا تمہیں میرے رب ہونے میں اس سے پہلے یہ ذکر آتا ہے حادی سے کوئی ہرکارے پکڑ لیں گے اب پکڑ کر قتل کرنے کی کوشش کریں گے وہ کہے گا کدھر ہے تمہارا وہ جھوٹا جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے وہ اسے قتل کرنے لگیں گے تو دوسرے کہیں گے تمہارے رب نے تمہیں منع کیا کہ کسی کو قتل نہیں کرنا اس کو اس کے پاس دے چلو اب جب اس کے پاس جائے گا تو یہ کہے گا اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو تم لوگوں کہ میں رب ہوں وہ کہیں گے بالکل جی بھائی یہ زبردست بات ہے آپ کریں فی تلو سم <يُحِيه> پھر قتل کرے گا اور حدیث صحیح میں آتا دو ٹکڑے کر کے ان کے درمیان میں سے چلے گا اور پھر اسے زندہ کرے گا یہ شوبہ دکھائے گا فیقول ہی نا کہ جب اسے زندہ کرے گا اس شعب کو اس نوجوان کو اب اس کا قول سنیے جنہیں قرآن و حدیث سے معرفت حاصل ہوتی ہے وہ جنگ لڑا کرتے ہیں معرفت اور ایمان کے ساتھ جنگ اسلحے کے ساتھ جیتی نہیں جاتی اسلحے کی تیاری فرض ہے اسلحے کی تیاری نہ کرنا عظیم گناہ اور منافقت مگر اسلحے پر تقیہ کرنا اور توقل کرنا یہ شرک اصغر ہے اور اگر اس پر اللہ توقل کرے تو شرک اکبر ہے ہمیں نہیں بچا سکتا ہمیں بچائے گا تو ہمارا ایمان بچائے گا اگر صحیح ہوگا اللہ اس کو ذریعہ بنائے گا اب یہ نوجوان کیا کہتا ہے اللہ اسے ایسا بنائے ابھی یہ نوجوان کہتا ہے وہ قسم ہے مجھے اپنے اللہ رب کی جلال ولی کرام کی ماںدا الج آج سے زیادہ میں کبھی بھی تیرے بارے میں بصیرت میں نہیں تھا تو دجال ہے تو وہی کذاب ہے جس کی خبر ہمیں اللہ کے رسول نے دی تھی اور فرمایا فلا یوسلت علیہ پھر اس کے بعد پھر دجال اس پر مسلط نہ ہو سکے گا اس کو قتل کرنے کی لاکھ کوشش کرے گا مگر اس کی گردن کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی پیتل کی طرح ایک زبردست مضبوط چیز چڑھا دے گا اور وہ اسے قتل کرنے میں ناکام رہے گا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کبھی آسمان سے نشانیاں ظاہر بھی ہوتی ہیں جیسے مہدی کے لیے لشکر دھس جائے گا جیسے دجال کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے نشانیاں زہر فرمائی مثلاً ایک آرمی کے کیپٹن نے یہ کہا خود ہم سے کہ ان لاشوں میں جو مجاہدین کی تھی اور تین تین چار چار دن سے پڑی تھی ہم نے خوشبو سونگی اور اپنی لاشوں میں ہم نے دوسرے دن بھی سخت بدبو جو ہے اس کو دیکھا اس قسم کی بعض نشانی جیسے سفر حوالی نے جو کہ سچے عالم دین ہے عالم ربانی ہے انہوں نے لکھا کہ مجھے سچوں نے روایت کی اور میں تم سے سچ بولتا ہوں کہ جب روس کے خلاف مجاہدین لڑ رہے تھے تو وہاں پر ایک گیس کے کیمیائی گیس پھینکی روس نے مجاہدین کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ گیس ایک بادل کی شکل میں واپس ان پر جا کر گری اور ان کو ہلاک کر دیا یہ پہلی امتوں میں بھی ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالی بعض ایمان والوں کی درجات کی بلندی اور منازل میں ان کو نہ جانے کہاں تک پہنچانے کے لیے آسمانی مدد کی بجائے لوگوں پر کافروں پر یہ بتاتا رہا ہے زہر فرماتا رہا ہے نہ جانے اس میں اور کیا حکمتیں ہوں گی کہ کسی مومن کو اگر تم انتہائی درجے کا بھی سطال لو اور اللہ تبارک وطالعہ اس کے لیے کوئی معذہ نہ بھی برپا کرے تو بہرحال ایمان وہ نہیں چھوڑا کرتے جیسے آسیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ نا جیسے گوانتا نام و بے کے قیدی ہے جیسے آفیہ سیدھی ہے اور جیسے یہ ایک عراق کا بھائی ہے جس کا یہ لے کر آئے ہیں ظاہر صاحب ہمارا درس نہیں پر ختم ہوا اب یہ پڑھتے یہ سعودیہ کے ٹی وی میں جو سوال جواب ہوتے ہیں علماء سے اس میں خوش قسمتی سے یہ چیز جو ہے بچ گئی اور ہم تک پہنچ گئی کہ کسی عراقی نے سوال کیا علماء کو جہاں اجازت ہوتی کہ علماء کو آپ براہ راست مباش رتن سوال کریں اور وہ آپ کو جواب دے دیں گے ہمارے بھی یہاں ہوتا ہے تو یہ کسی نے محفوظ کر لیا خوش قسمت میں اور مسلمانوں تک منتقل کیا اس کی سیڑھی بنا کر مسلمانوں کو دکھانی چاہیے ظاہر صاحب کے ساتھ وہ آواز موجود ہے عراقی کی آواز سن سکتے یہ اس کا ترجمہ یہ رافضیوں کے خلاف جو عراقیوں پر ظلم کیا ہے رافضیوں نے اور اس کے خلاف جو ایک درد بھری داستان ہے اس کا بیان ہے ایک عراقی کا فون آتا ہے ان علماء ما کی طرف معزز عراقی بھائی محترم سلام ہو آپ پر اور شیخ زابی حماد پر یعنی یہ اصل میں عراقی نے سلام کے علماء کو آپ مجھے اجازت دی دیئے کہتا ہے یہ عراقی مدت طویل سے آپ سے رابطہ کی کوشش کر رہا ہوں لیکن رابطہ نہیں ہو سکا اللہ عز و جل نے یہی تقدیر لکھ رکھی تھی اے بھائیو میں بغداد سے بات کر رہا ہوں تمہیں پکارتا ہوں یعنی مدد کے لیے آؤ ہماری مدد کرو گھروں میں آرام سے بیٹھنے والوں لمبی کاروں میں سفر کرنے والوں اپنے بچوں کے اندر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے والوں اے بغداد تجھے کس برائی نے پکڑا ہے؟ یعنی یہ ایک انداز ہے عربی میں کہ اے بغداد تج پر کتنی آفتیں آن پڑی ہیں؟ بغداد کی حیثیت کیا تھی یعنی یہ ایک وقت تھا جب ہارون الرشید کی اور دیگر اسلامی حکومتیں قائم تھی کہ اے بغداد جو ہے یہ دلہن تھا اور مسلمانوں کی عزت اور شوکت کا نشان تھا اور اس میں شریعت کا راج تھا کیا تو آنکھوں کا سرو نہ تھا جی ہاں کیوں نہیں میں تمہیں عراق سے پکارتا ہوں اے میرے قریبی کیا مصر میں کوئی رنگین آنکھ بغداد پر روتی ہے کیونکہ اس وقت مصر میں مسلمانوں کی زبردست مضبوط حکومت قائم تھی جس وقت ابن تیمیہ مصر میں گئے اور سلطان کو ابھارا اور شام میں جنگ کے لیے لائے اور اس نے پھر الحمدللہ للہ مارکا لڑا اور مارکا میں فتح ہوئی شیخ محمد یہ اس عالم کو کہہ رہا ہے شاید کہ میں ظلم و ستم پر سینا کوبی کرنے والے کی مدد کروں یہ ان سے لکھنے میں غلطی آپ سینا کوبی کرنے والوں کی والے کی مدد की میرے پاس ہزاروں سنی عورتیں آئی انہوں نے مجھے اس امانت پر ذمہ دار بنایا انہوں نے کہا اگر اہل اسلام کو نیس تو نابود کر دیا گیا عراق میں سے تو پھر کون ہماری مدد کرے گا یہ ان عورتوں کا پیغام دینا چاہتی ہیں ان مظلوم عورتوں کا کون ہمیں ظلم و ستم سے بچائے گا ہماری عورتیں اٹھائی گئی اہل سنت کو قتل کر دیا گیا فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ سوال وہ ان سے کر رہا تھا ٹیلی فون پر تو وہ علماء جو سعودیہ کی طرف سے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے تھے جواب دینے کے لیے وہ بھی رو رہے تھے اور یہ شخص بھی رو رہا تھا آپ کی ابھی آواز سن لیں اگر سننا چاہیں تو ہائے عزت محمد ہائے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑیاں جلا دی گئی بوروں کو زندہ آگ میں جھونک دیا گیا عمر رسیدہ لوگوں کی پشتوں پر کوڑے برسائے گئے مجھ پر ظلم کیا گیا میں اپنی ماں عائشہ پر تحمت لگاؤ یہ مجھے کہا گیا اور اپنے باپ ابو بکر پر ہائے میرا باپ ہائے میرا باپ کس منہ کے ساتھ دنیا میں جیوں میری گاڑی پر نجاست ڈال دی گئی اے اہل سنت اپنے مسلمان بھائیوں کو راضیوں سے بچاؤ آ عزت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ دین اسلام کی بے بس دین اسلام بے بس نہیں ہے ہماری عورتوں کو اغوا کر لیا گیا آ آہ عزت اہل سنت وہ ہمیں سڑکوں پر روک کر زندہ جلا دیتے ہیں کیونکہ ہم ابو بکر ہم میں ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عمر بھی ہے عثمان بھی ہے یعنی ہم ان کو ماننے والے اور ان کی عزت کرنے والے ہیں اور احباب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ستاروں کے نام بھی ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ ہماری خاطر عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام صدیق کا ہم نے اس کی بات سے انکار کیا تو ہماری انگلیاں کاٹ ڈالی گئی اے عالم دین میں نے آپ تک امان پہنچا دی اے اللہ تو گواہ ہوگا کہ بے شک میں نے پیغام پہنچا دیا جیسے نبی علیہ سلاۃ والسلام نے کہا اس کی نقل کر رہا ہے اللہ مشحت اللہ مشحت اللہ مشحت حضرت الباع کے دن کہا تھا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا, اللہ گواہ رہنا میں نے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا اس کی عزت لوٹی جا چکی تھی وہ کہہ رہی تھی اللہ کی قسم میں کباری تھی اللہ کی قسم میں کتاب اللہ کو سینا میں جگہ دینے والی تھی یعنی حافظہ قرآن تھی اس نے چیخ کر کہا کون میری مظلومیت کی داستان اللہ کے رسول تک لے جائے یعنی اس سے مراد شرک نہیں ہے اس سے مراد ایک تکلیف دے حالت کے اندر ایک آواز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت موجود ہوتے تو وہ کیا کہتے کو. کس طرح اٹھنے کا حکم دے دے وہ کہہ رہی تھی آدمیوں. نے ڈالی اللہ کے ظلم و ستم کی داستان اب تک پہنچا دی میرے بدن پر لگنے والے زخم آج بھی تر و تازہ ہیں کیونکہ میرے بیٹے کا نام عمر میری بیٹی کا نام عائشہ ہے راف جیو نے ایک بچے کو معصومیت میں جلا ڈالا اس کی عمر صرف تین سال تھی پھر اس کی جلی इसके لاش کو اس کے रख باپ کے سامنے رکھ دیا اے اللہ تو گواہ ہو جا اللہ تو ہمارا مولا تو گواہ ہو جا اے اہل اسلام کیا مسلمانوں کے لیے کوئی مددگار ہے کیا کوئی ابن تہبیہ ہے روافت کا ہاتھ روکنے والا اللہ تمہارا مددگار اور معاون ہوا میرے بھائی عبدالکریم ہم یہ عالم جواب دیتے ہیں ہم اللہ سے اس کی قدرت کا سوال کرتے ہیں کہ تمہارے دشمنوں کے خلاف ہو جائے اہل عراق کے لیے اس کی عزت و حرمت کو لوٹا دے بھائیوں صبر کرو صبر کی تلقین آپ کو کرتے ہیں تمہارے ساتھ اللہ ہے اللہ تمہارے ساتھ ہو اللہ تمہارا حامی ہو اللہ تمہارا ناصر ہو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں ہم جس بھی ہمت کے مالک ہے اس کے ساتھ کلمہ حق کہیں گے اور ہم اہل اسلام سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں اللہ عظیم قادر رب کی طرف وہ تمہاری مدد کرے ہم اللہ سے اسی بات کا سوال کرتے ہیں کہ تم صبر کرو صبر کی تنقین کرو اللہ کے حکم سے تم بلائی کی طرف چلتے رہو اللہ کے حکم سے ہمارے دل تمہارے لیے دھڑکتے اے بھائی عبدالکریم آپ کی اللہ حفاظت کرے نہ تو یہ عبد الکریم کو کافر و مرتب کر سکے نہ یہ ساری تکلیفیں دے کر یہ خوشی کبھی انشاءاللہ حاصل کر سکیں گے کہ مسلمان اللہ اور رسول کو گالی دے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ شیخ سفر حوالی نے بڑی خوبصورت بات کہی اس نے کہا کہ جہاں میں انڈر ویئر میں اللہ کا نام لکھنے والی یہ قوم دیکھو مسلمان اب بھی وقت نہیں آیا اللہ کی فرم برداری کا تم اتنے خوش قسمت ہو وہ اللہ تمہارا سمجھتے ہیں جبکہ اللہ تو سب کا ہے وہ انڈر ویئر پہ اللہ کا نام لکھ کر تمہیں گالی دیتے ہیں وہ تمہارا اللہ سمجھتے ہیں اب بھی تم اللہ کے نہیں ہو سکتے تم اللہ کے ہو جاؤ پھر دیکھو اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے وہی کچھ کرے گا جو آج تک کرتا رہا ہے اس کی سنت کبھی نہ بدل سکے گی جان لو تم المین غلبہ ہے ہی تمہارا اگر تم ایمان کی شرطیں پوری کر دو میرے بھائی یہاں ہمیشہ داستان ایمان ہی بیان ہوتی رہے گی اللہ تعالی مجھے ایمان سے کرے آمین اور آپ کو بھی عامر اور ہمیں ایمان کی رکھوالی کے لیے اس کو چھینٹے دینے کے لیے اس کی ہر وقت جو ہے تر تازگی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی بارش سے ہمیں مدد لینے کی توفیق عطا فرماتا رہے عامر یہاں کہ ہماری موت اس حال میں ہو کہ ہم اللہ کے لیے کٹنے مرنے والے ہوں اور اللہ پر راضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر بالکل مطمئن اور اللہ کی شریعت پر ایسے سینے کھلے کے ساتھ چلنے والے ہوں کہ ہمارے دل میں کوئی غیب اور شک جگہ نہ پکڑ سکے آمین سن معامی یہ سیڈی اور ان کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہے جو بھائی سننا چاہ رہے اس کی بھائی کی آواز کو سن لے تاکہ دل موم ہو جی ہاں اس پر لگانے لگائیں یہ آواز سپیکر پر سنائی جاتی ہے